الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يعدل الله فلا عبد له ومن يبدل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الفساد والبحر ما كسبت أيدي الناس اليذيق الله بالذي يعملوا لعلهم يرجون كل الأرض في الأرض فرجروا كيف كان عقبس الذي من قريب وقال الله تعالى ولورناها القرآن والتغول فتحنا عليهم بركاتهم من السماء والله رقم لمری محترم بھائی و اللہ تبارک تعالیٰ سارے کاموں کو اپنے امر سے درخواست ہے کر رہا ہے اور غہور ان کا مالی اس بات سے آتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ فرش کو لے کر آتے ہیں اور جیسا اللہ تعالیٰ کا عمر ہوتا ہے جیسے اللہ کے پن چاہت ہوتی ہے ویسا حکم کیسا نافذ ہوتا ہے لیکن نافذ ہوتا ہے مادی اشیا اور مادی وسائل سے ہو کر ان کے ذریعے سے واقعہ میں فرمایا کہ آنتم ہم نحنو کیا تم جو ہے تم جنوں کو گاتے ہو یا ہم اگاتے ہو آن تم اندر تو ہمر کیا تم جو ہے آسمان کا فارش اتارتے ہو ہم بارش اتارتے ہیں سنا تھا مطلب بول رہی ہوئے تو بنی وہ اسکین کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے کھلاتے فضا مرض کو جب میں بیمار ہوتا ہوں او یہ اسکیم تو وہ دیتا ہے ساری کی ساری اشیاء امر الہی کی سادن ہیں جیسے اللہ تعالیٰ مراتا ہے ویسے اشیا استعمال ہوتی ہے اور اس ان سے نتائش ظاہر ہوتے ہیں نتائج تو ظاہر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر کے عمر سے ظہور ان کا ہو رہا ہے ناخذ ہو رہے اللہ کے عمر سے ظاہر ہو رہے ہیں مادی اشیا ان سینسالوں کے دو گروہ جاتے ہیں ایک تو کفار کا گروہ ظاہر بینوں کا گروہ دنیا داروں کا گروہ یا ایمان تو ہے لیکن حال دنیا داری کی ہے وہ تو یوں سمجھ نہیں لگتے ہیں کہ سارے کام مادی اشیا سے مادی وسائل سے ہو رہے ہیں زیادہ بڑی کامیابی تو مادی وسائل کا مادی اشیا کا ہاتھ میں آ جانا ہے زیادہ درج آدمی کے لیے کوشش کرو تاکہ مادی وسائل مادی اشیا تو ہمارے ہاتھ آ جائیں کیونکہ اسی میں اللہ کامیابی یہی ہے اور اسی کے ساتھ سارے فوائد سارے وسائل سارے فوائد سارے رسائش اسی کے ساتھ متعلق اگر یہ عقیدہ کے درجے میں ہو تو بخار کی سوچ ہے نہیں یہ عقیدہ یہی ہو فائد الخان کی مال مالک مادی اشیاء ہے عقیدہ تو یہ نہیں ہے مسلمانوں کا ہمارے پاس بات کرے کہ کیا سمجھتے ہیں مال میں کامیابی ہے کہتا ہے یار مال میں کامیابی تو نہیں کامیابی تو کامیاب تو اللہ تعالی کرتا ہے لیکن پر بلکہ اگر مگر ساری باتیں لگا کر اگر پیسے نہ ہوتا تو کیا کرے گا مگر پیسے آ تو کام بن جائے گا تو گویا کا عقیدہ تو پخر والا نہیں ہوا لیکن اس کی سوچ کفر والی ہی ہے عقیدہ سے ہی کفر والا ہوا تو اس کے ساتھ تھوڑی یہ تفصیلی بات کریں اس کو مان لیتا ہے لیکن بقایا جو استعمال ہو رہا ہے اسی ذہن کے تحت استعمال ہو رہا ہے یہ فوائد مارے کیا کیا ہاتھ آنے میں تو یہ احتیاطی کافر تو نہیں ہے عملی کافر یہ بھی ہے عمل کفار پھاڑ دیتے عقیدہ مسلمانوں کا عمل کو طفال اب بعض بہت توحید کی بازی لگاتے ہیں ہم توحید کا بیان, بیان کرتے ہیں کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے غیر اللہ کی منت سے کچھ نہیں ہوتا ہے غیر اللہ کے آ سے کچھ نہیں ہوتا غیر اللہ سے مراد مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ توحید تو لے لیتے ہیں لیکن مادہ خیال سے کچھ نہیں ہوتا مال دولت سے کچھ نہیں ہوتا اور حکم کو آدمی کے لیے قربان نہ کرے حکم پرن کو قربان نہ کرے یہ توحید جو ہے سی ہے سوپیا کے توحید تو یہ ساری ماضی اخلاق سے نہیں ہوتا خود مجھ سے کوئی نہیں ہوتا میری جہانت میری قابلیت سے کوئی نہیں ہوتا یہ ساری کی چیزیں ساری چیزیں اس باب ہیں اللہ چاہے تو باب پھیل ہو جائیں پھر اس پہلی بات کے بعد سارے پیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نافذ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عمر کن سے نافذ ہوتے ہیں مادی اشیاء احادی وسائل سے ظاہر ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رسول رضا کی طرف سے جو نافذ ہوتے ہیں فیصلے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ضابطے کے پابند کیے ہوئے ہیں اور مارفتاری ہی اس نقطے میں پڑی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیصلے مادی شاہ کے پابند نہیں کیے مادی اسین کے پابند نہیں کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے فیصلے ہیں وہ روحانی امان کے پابند کیے جیسے روحانی امان ہوں گے ایسے پیسے نافذ ہوں گے اور ایسے مادی اشاعت سے ظاہر ہوں گے مال کا تذکرہ ہاتھ ہی طور پر کر دیا گیا اس زٹار نہیں دیں گے بارشیں رک جائیں گے مدکاری عام ہوگی ہاتھ سے زیادہ ہو جائیں گے ناپ تول میں کمی کریں گے کہ ہاتھ آ جائے گا رشوت دیں گے بزدل آ جائیں گے آج رشوت کی ہم سزا بنا لیں اس کو خزرگی عام سزا بنا لیں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے لے کر کے میں آپ دیکھا غلام علی آفس کو بھجور کی اور امال کی خرابی کے ایک حد ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ سے بعض الگ فیصلہ آتا ہے کہ کیا یہ گلابی میں چلے جائیں گے اور ان پر کافر حکومت کریں گے اور یہ ان کے آگے ذلیل ہو کر رہا کریں گے یہ چلے جائیں گے گلابی میں ان کے ہاتھ, ہاتھ میں کفار دلیل ہوا کریں گی کفار کیا تھا یہ ذلیل ہو جائیں گی ہمیں <تصفح> روحانیت لوگوں نے بتایا کہ جب بحرہ اس حد کو پہنچ جائے جب بہرہروی اس حق کو پہنچ جائے کہ مسلمان اور اسکرٹ پہن کر باہر نکل آئے سڑکوں پر اگر اس حالے میں حالات کو بدل سکتے ہو تو بدلنے کے بعد باندھ کر کھڑے ہو جاؤ اور میں اس جگہ سے جلدی عزت کرو کیونکہ یہاں مسلمان کا خون گرے گا اور یہ کفار یہ غلامی میں چلا جائے یہ بات فلسطین میں ہوئی یہ بات افغانستان میں ہوئی یہ بات عراق میں ہوئی نکیل صاحب کہہ دیں پڑیں گے کہ جب راہ رویس حد تو پہنچ جائے پھر یا تو حالات کو بدلنے کے لیے کمر بان اگر بدل سکتا ہے اگر نہیں بدل سکتا تو فوراً وہاں سے جرت کر کیونکہ یہاں خون گرے گا اور یہ لو کاپر کی غلامی میں چلے جائیں گے کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے گا کریت وردہ جب ہم کسی ہم نے کسی بستی کو غارب کرنے کا ارادہ کیا تو ایسے ذمہ دار لوگ فز کو فجور میں مبتلا ہوئے اور جب ذمہ دار لوگ ذمہ دار لوگ کون کون سے ان کے مالدار صاحب حیثیت لوگ جن کو دنیاوی حیثیت ملی ہوئی ہے اور فض کو خجور اتلا ہوئے بیرحربی خارجی میں اطلاع ہوئے دوسرا غور علاقہ علماء نے آخ بند کر کے ان کی برادری کو برداشت کر لیا اور بولے نہیں اور اسلح کے لیے کمر نہیں باندھی اور انہوں نے اس کو روکنے کی اس کے بدلنے کی فوج کے تدریر کی کوشش نہیں کی جا کمر آ خود کو حجور لو جائیں اس کو عام کرنے کے لیے کمر باندھ اور علماء اس کو روکنے کے لیے متحرک نہ ہوں تو آپ ان کے اوپر بات ثابت ہو جاتی ہے اور ان کو جڑوں سے کھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے اور اللہ کے بالکل تعالیٰ بے نیاز ذات ہے. اس کے کسی کے ساتھ دوستی اور کسی کے ساتھ کوئی مجبوری اور محتاجی اس کو نہیں ہے اور اس کا رابطہ ہے مال کے قوانین کا اور جو پورا کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے اس کو ترقی ہوتی ہے اس کو عروج ہوتا ہے جو اس کو پورا نہیں کرتا ضابطے کو اس کو زوال ہوتا ہے اس کو جڑ پھینکوڑ کر گرنا ہوتا ہے جس وقت تاری نے عراق پر قبضہ کیا ہے قبضہ کے دنوں میں تاریوں نے بغداد پر قبضہ کیا ان دنوں میں بغداد کے علماء بیٹھے ہوئے اس بات پر مناظرہ کر رہے تھے کہ کواہ حلال ہے یا حرام ہے اور جس بار مسلمان فلسطین کو لے رہے تھے تو عیسائی پادری بیٹھے ہوئے اس پر مناظرہ کر رہے تھے کہ کے گدے کا کے پیشاب پاک تھا یا پاک تھا غیر ضروری فالتوی چیزوں میں لاجانی میں لماج جاتے ہیں اور اصلاح کا بنیادی کام جن سے رہ جاتا ہے اس لیے تو کی مشک ہے اور یہود ایسے نظریات عقائد رسی ترتیبوں کو آگے کر کے ناش کرتے ہیں سمجھ میں اور اس کو لما کے ذریعے سزا دو مولویوں کے ذریعے چلاتے ہیں اس کو اور اس دول جا دیتے ہیں تعمیری کام اسلائی کام جس سے کہ زندگی بدلے عقائد بدلے اماز درست ہوں اس سے ہٹا دیتے ہیں ایسی بادشاہ جا دیتے ہیں جس کا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی اسلائی فائدہ نہیں ہوتا آج کل بات کی عیسائیت کے مناظرے کی بات بعد دانشوار کرتے ہیں لوگ ان سے پوچھنے کے لیے آیا کرتے ہیں کیا ٹھیک ہے اسلام عیسائیت کا مناظرہ مقابلہ اگر آپ کو آ تو اچھی بات ہے لیکن اس سے آپ کی زندگی بدلے آپ کے اندر تقوا پیدا ہو آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہو آپ کیا مال دوست ہو آپ کے جذبات شہمانیاں کھڈے ہو وہ باتیں سیاست نہیں ہوتی یہ لما اس بات کو کرتے ہیں سیکھتے ہیں ضروری حد تک ان کے لیے مفید ہے لیکن عوام اس نولے جائے تو گویا یہ ایک ایسے منصوبہ میں ان کو ڈال دیا گیا جس نے ان کے, ان کے لیے اصلاح کا کوئی کام نہیں کرنا ہے نہیں ایک بات ہے مذاکراتی بات ہے مقابلے کی بات ہے ایک جیت رہا ہے ایک ہار رہا ہے کرکٹ میچ دیکھا خوش ہوتے ہیں ہارتے ہوئے آؤٹ ہوتے ہوئے سر مارتے ہیں مزہ آ جاتا ہے فٹ بال میچ بھی کھیلتے ہیں گول پر مزہ آ جاتے ہیں سنتے ہیں ایک تفریح ہو رہی ہے وہ کھیل کر تفریح کر رہے ہیں یہ دیکھ کر کر رہے ہیں ذہنی تفریح ہو رہی ہے کیسے ہی عیسائی کا شعیل کے اسلام کا مناظرہ ہو رہا ہے یہ بھی ایک تفریح کے تک کیا عام کے لیے ایسے معاشرے میں تقوا پیدا ہو اس میں نوجوانوں میں اسٹاہ پیدا ہو ان کے جذباتی ساوانی ٹھنڈے ہو یہ باتیں ساز نہیں ہو رہی یہ ترقی کرے آگے بڑھے ان کو اصلاح ان کو قائد کی پختگی اور آگے کر کے یا اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یا سادہ لوگ مولویوں کو لانچ کر کے آگے بڑھاتے دادا تمر فاروق کے دور میں ایک جو مسلمان ہوئے اور اس کا نام عبداللہ دن سبھا رکھا گیا یا پہلے سبھا تھا مسلمان ہوا اور اس نے مدنور میں رہائش شروع کی اور دیکھے شدہ مشورہ ہو رہا ہے دور شدہ کے آدمیوں کی رائے ٹکرائی آپس میں ایک کے خلاف فیصلہ ہو گیا کہ آپ کا فیصلہ ہو گیا ہے اب جس کے خلاف فیصلہ ہو رہا اس کو بھارتا سکتا دیکھو یہ جی آپ کی اتنی تعلیم آئے تھی آپ کی رائے لی نہیں گئی عمر فاروق خلیفہ نے آپ کو کوئی لفٹ نہیں دی آپ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی آپ کی رائے کو بھی چھوڑ دیا گیا آپ کی بات نہیں مانی گئی سابق رام تو بڑی منجی ہوئی پختہ شخصیات تھی اسلامی فضا کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے مشورے کو اس کے فوائد اور نقصانات سامنے رکھتے ہوئے شد و مد کے ساتھ پیش کریں گے خوب زوردار اور فیصلہ اس کی رائے کے مافک ہو گیا تب بھی اس کا ساتھ دے گا اس کی رائے کے خلاف ہو گیا تب بھی اس کا ساتھ دے گا کیونکہ وہ فیصلہ ہے جو شیرا نے فیصلہ ہو گیا نیل جو فیصلہ کر دیا سارے اس کے ساتھ سمٹ گئے یہ طریقہ کار اسلامی سوریت کا تو ایسے کافی دنوں آپ لوگوں کی پرابلم کی انہیں انگلیاں ماری ہیں کافی دنوں سے انگلیاں ماری ماری ماری, ماری فارو اللہ اللہ کی میں خلاف نہ آخر برمان ملولہ کہا کہ مومن یہ آدمی فسادی ہے اور اسے فساد کرنے کا خطرہ کہا کیوں کیا کریں ہم نے کہا کہ کیا کریں بدینہ اللہ سے نکال دیں بدینہ بدر کر دیا یہ چلا گیا ملکی شام چلا گیا وہاں سے میر ماویہ دلہ کی شرح انگلیاں مارنا شروع کی ان کی شرح میں تناؤ نہ پیدا کر سکا انہوں نے اپنی رپورٹ دی کہ ایک آدمی آیا ہے نامسلم ہے ایک ہے فسادی کہ کیا کرنے کہا کہ اس کو ملک مدر کر دو معذر کر دیا گیا یہ مسئلہ چلا گیا اتنے میں عمر فاروق عد اللہ کا انتقال ہو گیا صحابہ اکرام کی تعداد کم ہو گئی غیر صحابہ کی تعداد معاشرے میں زیادہ ہو گئی اور خلافت عثمانی شروع ہو گئی اور اس عثمان رضی اللہ کی خلافت میں نوعمر لڑکے زیادہ ہو گئے جو آپس میں مقابلہ رائی محسوس کرتے تھے لہذا ان معاملوں میں کام کرنے کا موقع عبداللہ بن صبح کو ملی گی ان کو بٹھاتا تھا کہہ رہا دیکھے کہ عثمان غنی نے گورنر اپنے رشتے کو بتا دیا تو تو خلیفہ اول کا بیٹا ہے یہ زیادہ ہر چہرہ بنتا ہے چہرہ ہاتھ مارا گیا ہے تو ان کو لازا ہوا ہے کہ عقائد کا صلاح پیدا کرنا دینی اختلاف پیدا کرنا یہ تو نہیں ہو سکتا سارے واضح صحیح عقائد پر ہیں صحیح دین پر ہیں اتنے پکے ہیں کہ تو ان کو میں کوئی بات سمجھاؤں بتاؤں تو یہ نہیں اس اس پر آئیں گے آئیں مفاداتی اور سیاسی اختلاف ڈالا جا سکتا ہے تو اختلاف ڈالنا شروع دیں. اور پوری فضا بنا لی اور جگہ جگہ اپنے نارمل لوگوں کو شکار کر کے ان کا اپنا نواب بنا کر اپنا مریض بنا کر اور ان کے بار آبار رہا ہے کہ تجھے گورنر بننا چاہیے تھا اس کو کرنا چاہیے اس کو بننا چاہیے تھا دیکھا ہمارے کیسے شہزادے کیسے زبردست ہیں وہ فراست والے کیسے زبردست جانا اور کتنے زبردست عالم کتنے زبردست ہیں خلیفہ احل کا بیٹا ہے خلیفہ ڈوم کا بیٹا ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے میرا دل اس پر جلدا ہے میں تو مر گیا سارا اصطلاح کا بیٹا اور پیدا کر کے اس نے لڑایا کیونکہ وہ معرفت کامیابی ہے میں جانے بلّہ آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے اور امار پر آتی ہے اور مادی وسائل پر بھی آتی ہے کو مضبوطی سے پکڑے ان میں کمی نہ آئے ان کے ہوتے ہوئے مادی وسائل کی کوشش کی جائے جتنے ہاتھ آ جائیں جو نہ آئے کوئی غم نہ کیا جائے اس کا ازالا اس کا بھی اللہ تبارک اپنے فضل سے پورا فرمائے گا ہمارے نزدیک تو ہمارے ذمہ تو حکامات کی نگرانی ہے اس میں کمی نہ آئے مسائل درجۂ ڈوم در میں وہ اتنا حاصل ہو سکے تو یہ مارفت کمزور ہوگی وہ پوری دنیا اسلام میں اختلاف ڈال کے اختلاف گرا دے تو یہ پہلا اختلاف کا جو آیا جس کے نتیجے میں اس نے ہڑتال کرا کے جمع کرا کے نومروں سے مجھے نوگرا پر حملہ کراتی اس کو ناکامیاب کیا دوبارہ پھر حملہ کرائی یہاں تک عثمان رضی اللہ عالم سی فساد میں شہید ہوئے اور اس کے بعد اتنا فساد چلا کہ حضرت علی رضی اللہ عالم کو چھ سال تین تین چار چار مہادوں پر لڑنا پڑا جنگ جمل کا محاذ جنگل سفیر کا ماحذ اور خارجیوں کا ماذ اور ساری سارا وقت گرائیوں میں گزرا یہ اللہ کا احسان تھا کہ دنیا اسلام اتنی قوی تھی کہ کفار کی حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی اور اس باوجود اتنا گراوٹ کے صرف اخلاص اتنا تھا کہ کافروں نے اگر حملہ کرنے کی نیت کی ہے یا بڑے ہیں تو اختلاف چھوڑ کر سب متحد ہوئے ہیں اتنا اخلاق سر باقی تھا کہ جب کفار نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو سب اخلاق چھوڑ کر متحد ہوئے ہیں اسلام اور دنیا اسلام کے مفاد کے لیے نیروز قبیر یہودی عودی نے ایسا فساد ڈالا ہوا کہ آپس میں لڑا لڑا کے شامل کرا تھا اور ایسی توحیدی تفصیل برہان صاحب خارجیوں کو سکھائی ہوئی ایسا توحیدی سے خارجی کہہ رہے ایسی تو وہی ہم سمجھتے ہیں ایسی نوزہ حضرت علی بھی نہیں سمجھتے خلاف ان کو حضرت عدل کا ہوا کہ آئے اداگر کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان فقط مست فیصلہ کریں گے یعنی قرآن پاک فیصلہ کریں گے ہم اور کسی کے دلائل کو نہیں مانیں گے ہم قرآن پر فیصلہ کریں گے نے قرآن کو سامنے رکھا اور کہا اے قرآن اٹھ اور درمیان فیصلہ کر اے قرآن اٹھ اور درمیان فیصلہ کر, کے درمیان فیصلہ کر تو لوگوں نے کہا کہ موم جی آپ کیا کہہ رہے ہیں قرآن تو ہے کتاب ہے آیتوں کا سی کاغذوں کا, کا مجموعہ ہے اڑ کر کیسے فیصلہ کرے گا تم نے کہا یہی بات تو میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں ہمارے درمیان کتاب فیصلہ کرے گی تو کتاب توڑ کر فیصلہ نہیں کرے گی وہ بولیں گی کتاب والے فیصلہ کریں گے جیسے میں ہوں میں نے حضور صلی اللہ اس کتاب کو پڑھا ہوا ہے اور تو یاد کو چھوڑتے ہی ہے ان یہ دعویٰ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو تو رن پاک روی کامن بیوی میں طلاق ہو جائے تو حکم میں نہلی تو حکم ام میں نہ لیا ایک فیصلہ کرنے والا حکم ایس کے خاندان سے آئے ایک فیصلہ کرنے والا حکم اس کے خاندان سے آئے دونوں بیٹھے بیٹھے اور مل کر ان کے رائے ان کے دلائل کو ان کی باتوں کو سن کر فیصلہ کریں تو خوان دیوی کا اتنا معمولی اصطلاحات ہے اس کے بارے میں تو برآن پاک کہتا ہے کہ حکم کھڑا ہوگا فیصلہ کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ کتاب فیصلہ کرے گی لوگ کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں عام طور کے پر نہیں عمل کرتے ہیں حدیث پر کیسے عمل کرتے ہیں کیا ہے ہم عزیز کو دیکھتے ہیں جو اس ڈاکٹر پر عمل کرتے ہیں تو انہیں حدیث کیوں تشہیر جواب کر رہے ہیں یار کے سامنے کیسے کر رہا ہے اور وہ آدمی جو کہ تیرہ سو سال پہلے گزرا اور اتنی زیادہ اتنا اس, اس کو الگ دیا اتنا دی دیا. وہ تشریف کر رہے ہیں وہ تشریف ٹھیک نہیں آپ کی تشریح ٹھیک ہے وہ آدمی پراپت زیادہ سمجھ رہے ہیں نوب بلّہ فاروق رکھتے ہیں کم سمجھ رہے تھے سلینے کم سمجھ رہے تھے آپ کی خیال زیادہ تحس کہ عبداللہ بن صبا کے سالشوں سے تین طبقے کھڑے ہوئے ہیں جن نے تین جگہ پر اختلاف کیا ایک جنگ سفید ایک جنگ جمر والے لوگ یا تو عاشق اللہ عتمہ حضرت زبیر حضلۃ اشلا و بشرا کیونکہ نیتوں پر شخص نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کی بشارت ہے وہ فسادی اور فصد نیت اللہ پہل ہی ہاں ہے غلفی کا شکار ہو سکتا ہے اور ایسے کہتے ہیں سب یہودی نے ایک برے طبقے کو ملزم کر کے جنگے جمل کے پرتار کر لیے اور دوسرے طبقے کو ملتم کر کے جگہ زفین پرچار کر لیا اور جب دونوں میں ناکامی ہوئی اس کو اس کے لوگوں کو ناکامی ہوئی تو اپنے گروہ کو احدا کر کے خارجوں کا گروہ کھا کر کے اس کا خاتمہ کیا دلی گزن نے اور جب ان کا چرچا شہرت ہوئی کہ اتنا اللہ نے کمال دیا ہے اتنا اپنا خرف دیا ہے اتنا زور دیا ہے اور اتنی سجاعت دی ہے کہ تین ماہدوں پر لڑ کر سب پر کامیاب ہو گئے تاؤ سے چوتھی سال کر کے حب علی کا ایک نیا نظریہ آگے کر دیا عبداللہ بن سبا نے حب علی اور اہل بیت کی محبت اور تبیعت کی محبت کو آگے کر کے چوتھا نظریہ آگے کر دیا اس پر مذہب بنا کر پیش کر دیا اہل تشیح کا مذہب عبداللہ بن صبح کا بنایا وہ بہت اوریجنل ہے کافی نصاب اکرام کے دور کی یادگار ہے اس لیے کوئی کہہ کہ اس کو مکمل تو کر سکیں گے یہ ممکن نہیں ہے ہاں ان سارے حالات میں اکبر کے ساتھ دلائی کے ساتھ اچھے دلائل کے ساتھ حق کو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے جو مانے گا اس فائدہ ہوگا جو نہیں مانے گا اس لیے حق کے دلائل میں جتنے باطل طریقے ہیں جب ان کے سامنے دلائل آتے ہیں تو ایک جگہ پر فون کرنے کو واضح احساس ہو جاتا ہے کیا وہ ہم دلائل پیش چیز کر سکتے ہیں یہ جگہ محض مفاد مفاد اور مزہ دو باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں مفاد اور مزہ نفس کا مزہ جو ان بادل طریقوں میں نفس کی گندگیاں اور نفس کے مزے ہوتے ہیں ان کے پیچھے جاتا مفاد کون سے ذریعے جو ان کو فائدہ اور پیسہ حاصل ہوتا ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں تو دو آدمی مزہ اور مفاد کے پیچھے جاتے ہیں اور حق کو رد کر دیتے ہیں اور یہ فرق بنیادی معرفت کا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میری کامیابی تو مادی وسائل کے ہاتھ آنے میں ہے لہذا مادی وہ ساحل کے بیچے ہاتھ کو چھوڑتا ہے اصول کو چھوڑتا ہے حکم کو چھوڑتا ہے اللہ کی رضا کو چھوڑتا ہے حکم کو توڑتا ہے اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے اور آخر کو بھولتا ہے اور اللہ تعالیٰ کوت اور قدرت بڑی رات نہیں سمجھتا جو سارے کاموں کو خود اپنے مرت کروانا پھر اللہ تعالیٰ والے دو فیصلے ہوتے ہیں ایک فیصلہ یہ ہے کہ دنیا میں پکڑ اور غریب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی یہ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تو بتایا بو کر اس سے ہٹ کر صحیح راستے پر آ جائیں اور اگر ساری خرابیاں کر رہا ہو ساری کوتاہیاں کر رہا ہو بہرحریاں کر رہا ہو اور پھر یہ پکڑنا والی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ سے گر گیا اس کو اللہ تبارک بہت یہ وقت پہ آزاد آخر سے پکڑنا شروع کریں گا دنیا کا عذاب اس کو آزاد آخر میں پکڑا جائے گا جو کہ موت سے شروع ہوگا اور پھر تک جاری رہے گی اور یہ بہت بڑی ناکامیابی ایسی ناکامیابی کہ اس کا کوئی حال کوئی بندوبال کے پاس نہیں اللہ تبارک الامن کی توفیق کا تھا ہمارے